یہ تو بڑا طویل مضمون ہے اصل میں اگر آپ اس کو تفصیل سے سننا چاہیں تو آلحظ بریلوی رحمت اللہ علیہ کا جو ترجمہ ریکارڈ کیا ہوا حمز علی قادری صاحب نے ترجمہ پڑھا قاری محمد بشیر چشتی صاحب نے قرآن کا متن پڑھا اس ترجمے سے پہلے ایک گھنٹے یا سوا گھنٹے کا ہمارا مقدمہ اس میں ہم نے چند آیتوں سے موازنہ کیا کہ اعلی حضرت فاضل بریلوی اور دوسرے لوگوں کے ترجمے میں کیا فرق تفصیل تو آپ وہاں ملاحظہ فرما سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رہے اکابر علماء اس کے قائل ہی نہیں تھے کہ قرآن مجید کا ترجمہ کسی اور زبان میں کیا جائے اس لیے کہ بظاہر یہ ممکن نہیں کہ منشا الہی کیا ہے اس کو ہم اپنے زبان میں کیسے بتائیں اور عربی زبان میں اتنی وسعت ہے کہ اس کا قائم مقام کوئی لفظ کسی دوسری زبان میں ہے ہی نہیں مجبوری ہے عربی کی فصاحت و بلاغت کا اندازہ لگائیے ہم ایک کہتے ہیں سانپ سب سمجھ جاتے ہیں سانپ عربی میں سانپ کے دو سو نام ہیں دو سو ناموں سے سانپ کو یاد کیا جاتا اسی طرح کئی سو نام تلواروں کے ہیں تو بڑی فصاحت و بلاغت اردو میں ڈھالنا اب دیکھیے میں ایک مثال پیش کرتا ہوں جتنے ترجمے آپ دیکھ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب نے ترجمہ یہ ہے کہ شروع نام اللہ کے سب نے لفظ شروع لگایا اور اعلی حضرت فاضل بریلوی نے یہ ترجمہ کیا اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا لوگوں یہ کیا میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ عورت اگر پڑھے تو کیا ترجمہ کرے یہ تو مرد پڑھ رہا ہے نا کہ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام کے ساتھ اور خاتون اگر پڑھے تو کیا پڑے گی شروع کرتی ہوں وہ تو ترجمے میں نہیں کہاں سے لائیں گے اب ترجمہ اس لیے آلہ لکھا اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا خاتون پڑے مرد پڑے دونوں کے لیے یہ کافی وابا جادہ کا غول فہدا اب دیکھیے توجے میں لوگوں نے کہ اللہ تعالی نے آپ کو راہ بھٹکاوا پایا تو آپ کو سیدھا راستہ دکھایا کسی نے کہا کہ آپ کو راہ بھولا ہوا دیکھا تو سیدھا راستہ دیکھا کسی نے کہا آپ کو ماض اللہ یہ تک لکھ دیا کہ آپ کو گمراہ پایا اللہ تعالیٰ نے راہ راز عطا فرمائی خدا کے بندوں کو ترجمہ کرتے ہوئے خیال نہیں آیا کہ نبی کرم علیہ السلام اگر گمراہوں تو کون صحیح راستے پر اور قرآن مجید کے نس سے یا سین و القرآن حکیم کلا من کلام ان المرسین اللہ سراطن مستقی دیکھیے قرآن سے نص کہ سیدھے راستے پر تو یہاں دھوکہ کھا گئے لو لال لفظ جو ہے یہ گمراہی کے معنی بھی آتا خود رفتگی کے معنی بھی آتا محبت میں دیوانگی کے معنی میں بھی آتا کئی معنی میں استعمال ہوا شاہ عبدالحق الحق محبدیس دلوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب جو سیرت النبی پر ہے فارسی میں مدارج نبوت دو بڑی ذخیم جلدیں اس میں لفظ دال کا معنی چودہ بیان کی کہ چودہ مانے کسی کی محبت میں خود رفتہ ہونا دیوانہ ہو جانا اس کو بھی دال کہت. آران ترجمہ یہ کیا کہ اللہ تعالی نے اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو رہ دی لفظ گمراہی وغیرہ یہ لفظ استعمال نہیں کیا اب آئیے ایک اور مثال دیتا ہوں میں آپ کو یوسف علیہ سلاد و اپنے والد ماجد کے بہت ہی نورے نظر تھے تو دوسرے بھائیوں نے یوسف علیہ سلاد سلام سے کچھ ان کو بشری تقاضا تھا اور کچھ ان سے حسد رکھتے تھے یہی وجہ کہ ان کو کنویں میں ڈال دیا لے جا کر کے اور ایک بہت لمبا قصہ انہوں نے اپنے والد ماجد سے کہا کہ آپ ہمیں تو پوچھتے نہیں اور یوسف علیہ السلاط وسلام کی محبت میں گروی تھا ذرا قرآن مجید اٹھائیے ذرا کوئی سا اور اسی وجہ سے انہوں نے دشمنی نکالی اور دے دیں ایسے ہی بغیر ترجمے کا ہی ان کو کوئے میں ڈال دیا ٹھیک ہے نا اچھا اب وہ کہنا کیا چاہتے تھے یوسف علیہ السلام کے بھائی کہنا یہ چاہتے تھے کہ جس کو قرآن مجیوں بیان کیا انا ابانا لفی دلا علیم موبین ٹھیک ہے صاحب سورہ یوسف کا یہ دوسرا رکو ہے اننا ابانا لفی دل عالم اب ترجمہ کیا کیا چند ترجمہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ سورہ یوسف نکالی یعنی بھائیوں نے اپنے والد بھائی کی محبت میں جب اپنے والد کو پایا تو کہا ان ابانا لفی دلالی مبین جس کا ترجمہ کیا لوگوں نے کہ ہمارا باپ تو بالکل ہی گمراہ ہو گیا یہاں بھی لفظ دلال ہے نا جو پہلے ہم کسی نے کہا کہ ہمارے والد تو رات سے بھٹک گئے کسی نے کہا بسورین بس جی کسی نے کہا ہمارے والد جو ہیں وہ تو گمراہ ہو گئے آپ کو تعجب ہوگا کہ مودودی صاحب نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہمارے والد تو مکمل گمراہ ہو گئے حالانکہ یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی،, نبی یوسف علیہ السلام کے والد اگر بیٹے یہ کہیں کہ ہمارا باپ گمراہ ہو گیا تو امت کیسے مانے گی گھر والے کیسے مانیں گے ٹھیک اچھا مسئلہ کیا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو وہ زیادہ چاہتے تھے اور دوسرے بیٹوں کو اتنا نہیں چاہتے تھے جتنا کہ یوسف علیہ السلام کو چاہتے تو وہ کہنا کیا چاہتے تھے انا ابانا لفی دلالی مبین اعلی ترجمہ کیا کہ ہمارے باپ تو یوسف کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں بات بھی یہی تھی قرائن سے کہ یوسف علیہ السلام کے محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں. یہاں ان کو جب مانا نہیں ملے تو انہ ابانا لفی دلا علی مبین ہمارا باب تو واضح گمراہ ہو گیا اب اس میں میں نے کہا شہ محقق نے لفظ ادال کے چودہ معنی کیے ایک ہے محبت میں ڈوبا رہنا اب یہ سمجھ میں آتی ہے بات کہنا یہی چاہتے تھے کہ ہم سے تو وہ پیار نہیں کرتے اور یوسف علیہ السلام کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں ٹھیک تو اب اس قسم کے بے شمار قرآن مجید کی آیات جو ہیں وہ پیش کی جا سکتی ہیں اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آلہ حضرت فاضل بریل وی رحمت اللہ علیہ کا ترجمہ پڑھا جائے اور یہ میں نے بتایا کہ پہلے لوگ اس کے قائل نہیں تھے ترجمہ کیا جائے کیوں وہ اس دور کو دیکھ رہے تھے بزرگان دین کے لوگ طرح طرح کے فرقے پیدا ہوں گے اور اگر انہوں نے اپنی بات ترجمے میں نہیں رکھی تو پھر کام کیا, کیا انہوں نے کوئی کام نہیں کیا نا اگر ترجمے سے لوگوں کو گمراہ نہیں کریں اپنا نہ بنا کیا کام ہوا پھر ان کا تو اس لیے کہتے تھے اگر آدمی قرآن مجید کو جاننا چاہتا ہے تو قرآن کی زبان تک رسائی حاصل کرے لیکن اس کے بعد زیادہ دن نہیں چلا سب سے پہلے تو حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ کا ترجمہ فارسی میں آیا اس کے بعد میں اولت جو ہے ایک عراق کے بزرگ تھے جو سندھ میں آن کر کے رہ گئے انہوں نے سب سے پہلے سندھی زبان میں ترجمہ کیا پھر اس کے بعد اردو زبان میں ترجمہ ہوا یہ ہوا کوئی بارہ سو کے بعد میں وہ ترجمہ چھپا نہیں اور یہ جو پہلا صفحہ ہوتا ہے نا اس صفحے پر ترجمہ کرنے والے کا نام لکھا ہوا نہیں یہ قطب خانہ آصف یا حیدرآباد دکن میں میں نے دیکھا سب سے پہلا اردو کا ترجمہ اس کے بعد میں ایک بھوپال ایک جگہ ہے بہت مشہور بھوپال کے ایک بہت بڑے نواب صاحب تھے جن کو کتابوں سے بڑا شغف و بڑا شوق تھا نور الحسن ان کا نام تھا بھوپال کے ان کا کتب خانہ ان کے کتب خانے میں موظم قاضی موزم علی کا ترجمہ یہ سب سے پہلا ترجمہ لیکن وہ چھپا نہیں قلمی طور پر موجود سب سے پہلے جو اردو میں ترجمہ چھپا وہ شار رفیع الدین محدودی دہلی کا تھا پھر ان کے بھائی شاہ عبد القادر محدود دلوی نے ان کے پندرہ سال کے بعد میں قرآن مجید کا ترجمہ بھی لکھا اور اس پر حواشی بھی لکھی ایک مرتبہ میں نے تحقیق اور جستجو میں یہ بات کر رہا ہوں میں انیس سو ستر کی انیس سو ستر میں میں نے اس پہ کام کیا تو آپ کو تعجب ہوگا کہ کچھ ترجمے مکمل تھے کچھ غیر مکمل تھے صرف اردو میں ان کی تعداد ساڑھے چھ سو تھی. اب تو چالیس سال گزر گئے پتہ نہیں اور کتنے ترجمے ہوں گے تو اتنے ترجمے قرآن مجید فرقان حمید کے ہوئے لیکن جو صحیح روح قرآن مجید فرقان حمید ترجمے کی ہے وہ حضرت فاضل بریل رحمۃ اللہ نے اپنے ترجمے میں رکھی اسی کو پڑھا جائے اور ہم اور آپ بہت مصروف لوگ ہیں تو ہمارے لیے کنز المان اردو کا ترجمہ اور خزان العرفان اس پر حاشیہ صدل صد افاظی مفتی نعم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ روزانہ آدمی دو رکو یا تین رقو تلاوت تو الگ کرے لیکن دو تین رکو کا ترجمہ اور اس کی تفصیل روزانہ آدمی پڑھے تو انشاء اللہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبار کا بعد منشاہ ہے کیا مراد ہے اس تک آدمی پہنچ سکتا ہے یہ آپ نے سوال کیا لیکن اس میں بے شمار ابھی میں تو پھر وہ ڈیڑھ یا ایک گھنٹے کی تقریر آپ اس میں سن لیجیے گا سارا ہم نے موازنہ کیا آئے تو رکھ کیا